اوضو بالله السلام علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفطه و نفطه فلم طرف من الكتاب منون بالجفت والطابوت ویقولون للذین فقارو اولائی اعدا من الذین آمنوا سبیلا اولائی کل لہن زعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلم طرف المتا نصیبہ المتا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف او تو نصیب و مین الب جنہیں کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا مین ضبطی و تابوت وہ بتوں اور تابوت پر ایمان لاتے ہیں وہ یقور اور وہ کہتے ہیں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 لہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لا کی ہے اور جس پر اللہ لائن کر دے فلاً طویلات تو آپ اس کے لیے کوئی بھی غرض کرنے والا نہ کہیں اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے پہلے کتاب کی خرابیوں کا ترکرہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ کس کس طرح کی سازشیں اور اللہ کی لاپرواہی اور ان کو مجبوریاں کرتے اس میں سے ایک بات اللہ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ عالم تعالیٰ بجل للی نو تو نصیب اور منل کتاب مینو کہ جن کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے وہ جت اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں جت کا معنی ہے بوٹل اور تاغوت تاغوت کہتے ہیں ہر اس شخصیت کو جو غیر کی عبادت کی طرف بلائے جو خدائی کا دعویٰ کرے خدائی سفار کا حامل ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی شخص میں خدائی صفات مانی جائیں اور وہ اس پر راضی ہو یہ تعارو کہلاتا ہے سیدنا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری نے تاریخ کا نقل کی ہے کہتے ہیں کہ جس سے مراد بدھ ہے اور تعاروب سے مراد شہزان ہے تبلی تو بہرحال یہ جس اور تابو یعنی بدھ غیر اللہ کی جن کی پرتش کی جاتی ہو اور تابوز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دے عبادت کرنے کی یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا گہد تھا اس وجہ سے وہ کہتے آمانوسا مشرقین مکہ کیونکہ خالص واضح مشرق ہے اہل کتاب ان کو کتاب دی گئی تھی اس اعتبار سے یہ مشرقین مکہ کے نسبت بہتر تھے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی کتاب دی بہن یعنی ہاد کا گروہ اور اہل ایمان کا گروہ کسی نہ کسی صورت آسمانی مذہب پر یقین رکھتا تھا وہ کہ یہ ہودو نسارہ نے اپنے مذہب کے اندر بہت سی تبدیلیاں تحریر تمیر تبدل پیدا کر لیا تھا لیکن بنیاد ان کی بھی کتاب ہی اب یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق اور گوس کی وجہ سے مشرقین مکہ کو کہتے کہ اے مشرقین مکہ تم ان مسلمانوں کی رشوت زیادہ ہدایت پر ہو ہونا کافا اور کافروں کے بارے میں وہ کہتے ہوی احدین آما سلیلا کہ یہ کافر یعنی مشرقین مکہ ایمان والوں سے اہل اسلام کی رشوت زیادہ رہ نام پر ہے ایمان والے جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ تو مشرقی نے مکہ سے بھی گئے گزرے اس طرح کی باتیں یہ بول اپنے جلن اور حسد کی وجہ سے پیا کرتے تھے حسد میں ان کی حسد کی وجہ وہ یہی تھی کہ نبوت اور ریاست دینی یہ بہو اس سے نکل کر بہن اس مارے میں چلی گئی انہیں اس بات کا حسن تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل انبیاء ہمارے اندر سے ہی آ رہے ہیں دونوں اسحاف میں سے ہی تو اب یہ دونوں اسمانی میں سے آخری نبی کیوں آ گیا یہ بھی ہم میں سے ہی ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے نصیبہ اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہ پڑیں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 دوسری طرف اس کی ویف سائڈ سے چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا ہے کبھی کھجور کی گٹلی سے جب انگوری نکلتی ہے تو وہ اسی سوراخ میں سے ہی اس کی کونردھار ہوتی ہے وہی سے اس کی جالن کرتی ہے وہ جو باریک سا سوراخ ہے اس کو نتیج کہیں مطلب بالکل تھوڑا سا بھی نہیں دیں نصیب و ملن ملک ہی کیا ان کے لیے ملک سے سلطنت میں سے بادشاہ میں سے کچھ حصہ ہے اگر ان کو سلطنت مل جائے فعی اللہ کا نصیبہ تو وہ لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے یعنی فقیر تھوڑا سا معمولی سامی نہیں دیں گے گزشتہ آئے تھے تو اللہ سبحانہ چھانا ہوا نے بتایا کہ یہ ہدو نسارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بغل اور حسد کی وجہ سے کیا کرتے کہ عہد شرف کو عہد توحید پر ترجیح دے رہے تھے مسلمان اللہ واحد کی عبادت کرنے والے یہود و نثارہ کے دین میں بھی اللہ واحد کی عبادت یہی ان کا مرد تھا اور ویسے تو دقت ابراہیمی جس کا دعویٰ مشرقی نے مقا کرتے تھے اس کے بھی اکیلے اللہ کی عبادت کا ہی حکم تھا تو اب جو لوگ اللہ واحد لاشریف کی عبادت کرتے ہیں شرک سے بچے ہوئے ہیں ان کی نسبت مشرقین کو بہتر قرار دے رہے ہیں اور پھر یہاں پہ اس دوسری آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کے بخل اور فصل کو اور کھول کر واضح کر کے بیان کیا ہے بخر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سخانہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اللہ نے جو نعمت ہٹا دی ہے اس نعمت کا فائدہ دوسرے تک نہ پہنچنے دینا یہ بخر کہ اس کو اپنے پاس ہی اپنی حد تک ہی روک کے رکھنا کہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھا لے تو اور حسف جو ہے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 اور حسل کیا ہے کہ جو دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ اس کو کیوں ملی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے مجھے ملے چاہے نہ یہ ہے حسل تو حسن حسن یہ روز میں حسد اور بخد یہ دونوں چیزیں موجود تھیں حسد بھی کرتے تھے اور بخد بھی کرتے تھے تو وخد کا یہ تھا کہ جو اللہ سخانہ رعالی نے ان کو پکامات دیے اور کتاب ان کو عطا کی اب وہ اس کتاب میں کسی دوسرے کو حصے دار نہیں بنانا چاہتے اور حضرت یہ کہا کہ اب بن اسحاف کے بجائے ضرورت بم اسماعیل میں چلی گئی تو اس پر ان کو جلن تھی کہ یہ نبوت ادھر کیوں گئی ادھر نہیں جانی چاہیے یہ حسد تھا کے اندر تو یہ دونوں کی دونوں صرف خطرتے ہیں یعنی بخل اور حسد یہ بدرجۂ آسام یہود کے اندر پائی جاتی تھی تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ مسلمانوں سے اتنا حسر کرتے ہیں اور ان کے بخل کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ملک و سلطنت عطا کرے تو کسی قسم کا کوئی اختیار ان کو حاصل ہو جائے صحیح مل جائے صحیح تو اس میں سے ذرہ بھر بھی کسی دوسرے کو دینے کے لیے وہ تیار ہیں تو یہ جو ہے نا نتیج یہ بطور ذرالی صدر استعمال ہوتا ہے انتہائی غذیر اور معمولی چیز کے لیے جیسے ہمارے ہاں تل بالکل چھوٹا سا دانا ہوتا ہے جنر المصر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک تل بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں اسی طرح پہلے عرب میں نقیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نقیر وہ گرلی کا سوراخ اس کا حقیقی معنی وہ ہے سوراخ نتا اللہ آتا ہوں اللہ فبلی کیا وہ لوگوں سے حق کرتے ہیں ما اللہ نا آتا ہوں اللہ فبلی اس چیز پر جو اللہ نے انہیں دی ہے اپنے فضل سے فقط آتعین ابراہیم الکتابا و حکما و آتعی نا تو تحقیق ہم نے علیہ ابراہیم کو کتاب بھی اطا کی حکمت بھی دی اور انہیں بہت بڑی بادشاہی بھی اطا کی مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ اللہ سلام کے بیٹے اسلات کی اولاد سے اللہ سکھانا ہوا تعالیٰ نے عیسا علیہ صلاح تک مسلسل رسول کھینچے اور یہ ساری عالیہ ابراہیم یاقوب جن کا لطف اسراہیم تھا انہی کی نسل میں سے یہ سارے انبیاء ہوئے ہیں تو یعقوب اس کے بیٹے ہیں اور اِس حاق ابراہیم کے علیہ سلاط وسلام تو حکومت و بادشاہ ریاست و سلسلت ان کے پاس رہی ہے اور ساروخ سلیمان موسا عیسا دیگر ارن اگر سے مگر وہ سارے کے سارے اصحاف ساڑ علیہ سلاط و سلام کی نسل میں سے ہی ہوئے ہیں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 اور حکمت سے مراد اس کتاب کا فهم فہم آتینا ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو الکتاب اور حکمت کتابی اور حکمت یعنی کی ان کو دی اور حکمت یعنی اس کتاب کا فهم جو انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین نے ان نازل ہونے والی کتابوں کے بارے میں وضاحت اور صراحت کی آتے نام ملکیم اور ہم نے ان کو ملک عظیم یعنی بہت بڑا اقتدار اور باسلتا عطا کیا فمین ہومین ہمن سد ہو سو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ومین سد ہو اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس سے رک گئے بِجَهَنَّمَ اصحا اور جہنم ہی کافی ہے سعیرہ دہکتی ہوئی جلانے والی یعنی وہ لوگ جو پہلے کتاب ہیں یہود المست ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس نازر ہونے والی کتاب یعنی پرانی مجید پر اس محبوق ہونے والے نبی یعنی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کچھ ایسے ہیں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 ان اللہ کیفا بھی آیا سو فنسلیم نارا یقیناً جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ افر کیا سو فنسلی ہم انہیں آپ میں داخل کریں گے کلاں نہ آگاد جب بھی ان کی کھالیں ان کے چمڑے جل جائیں گے بدلنا ہم ان کو اس کے علاوہ اور چمڑے اور کھانے دے دیں گے روک الحذ تاکہ وہ آزاد چکھیں ان اللہ حقاً حکیمہ یقینا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب پر غالب اور کمال یہاں اللہ خانہ تعالیٰ نے کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو جلانے والا جہنم کا عذاب ہے یہ اہل حکاش کے کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام پر کفار کو یہ سزا ملے گی کہ وہ جہنم میں جائیں گے سوفر اسلی ہند ہم ان کو اور قریب آگ میں داخل کریں گے کل جب جلو بد گلنا ہم جہنم میں جائیں گے تو ان کا چمڑا پھڑ جائے گا جب چبڑا کھڑ جائے گل جائے تو پھر درد محسوس نہیں ہوتا لہذا کیا کریں گے بدلنا ہم جرود ایک کھال جلے گی تو پھر دوسری کھال دوبارہ اسٹم پر چڑھا دی جائے گی لیا روکل آزاد تاکہ وہ درد کا احساس وہ چمڑے میں ہے خال میں جس کھال گھیر دی جائے تو نیچے جسم کے اندر درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا گردن نہ ہوں بلو دن ہوئی یہ آج سائنس دان وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنے بار کا مار لیا ہے یہ جان کر کہ درد کو محسوس خال کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و ہوا نے پرانے مجید میں یہ بہت پہلے بتایا بدلنا ہم ضرور بناؤں گا ہمارے لیے تو وہ کچھ دوسری کھال کیوں چلائیں گے تاکہ وہ ڈر نہ چکھیں انہیں آغاز کا احساس ہو اور جہنمیوں کا چمڑا کتنی دیر میں جلے گا یہ تو اللہ لکھ کر جانتا ہے کہ ایک لمحے میں کتنی کتنی مرتبہ جل کر تبدیل ہوگا جہنم کی آگ بہت تیز ہے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 کافر کے کان کی کوپر کان کی نیچے والی لوگ اور کذھے کے درمیان ستر سال کا سا فاصلہ ہوگا اتنا تغیر ہوگا مسلم احمد کی یہ روایت ہے صحیح سرحد ہے اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ کافر کی داڑھ یہ اوہج پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی چمڑا کھا یہ اتنی موٹی ہو جائے گی کہ تین دن کی مصافت کے برابر اس کی موٹائی ہوگی یعنی جسم جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا زیادہ آزاد ہوگا تو جسم کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کو عذاب ہو اور زیادہ سے زیادہ درد ہو اندان عزیز الحکیم یقینا سے ہی نہایت والد اور کمال حکمت والا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے دیکھ عمل کیے سرود خلحم جنات ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے تجری من انہار جن کے نیچے سے دریا بیٹھے ہیں خالدین وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ابد تک رہیں گے لہن فیح ازواج المسارا ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاک تھا مونزل بلدن دلیلا اور ہم ان کو بہت گھنے میں داخل کریں گے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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیر اور منریبہ خوشخبری دینے والا بھی ڈرانے والا بشارت اور ڈراوا دونوں چیزیں اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہ ضرور ڈرافتا ہوں خوف اہل ایمان اللہ کو پکاراتے ہیں اللہ سے دعائیں مناتے ہیں خو فا اللہ سے ڈرتے بھی ہیں و آپ اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں تمام بھی رکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں عموماً اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ قرآن نزیر میں اکٹھی ذکر کرتے ہیں تو اب باعث تذکیر کا یہ انداز بہت مؤثر ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے باغ کا جنتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جس کے نیچے سے دریا بیٹھتے ہیں دریاؤں کی جنت کی نہروں کی تفصیل سورت محمد میں وہ آگے آ جائے گی وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کھلی بیان کی ہے اسی طرح جنت کی جو عورتیں ازواج متاثرہ اس کے بارے میں سورہ رحمان کے اندر تفصیل ہے تو وہاں انشاءاللہ اس کو دیکھیں دیکھ ملو تو زلدن زلیلا ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے ایسے سائے میں زلی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 انک اللہ <سؤال> تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے لوٹا لو إِلَىٰ أَهْلِهَا کہ تم بے نا بلا اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عٹل کے ساتھ کرو انا دے یقیناً اللہ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 یہ مذہب کی امانت میں خیالت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو اقدامات ان کو دیے تھے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا بلک دیرہ علی کا میں رفک جو کچھ آپ کی طرف آپ کے ربی تک نادل کیا گیا ہے وہ پہنچا دیجیے اگر آپ نے ایسا نہ دیا آنا بلد کا رنگ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 وما امانت, امانت ادا کر دی اور امت کی فیصلہ ہی تھی امانت مذہبی معاملات میں بھی ہے اور امانت عہدے اور مرضی تقسیم میں بھی ہے صرف ذاتی مفاد رشتہ داری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 شہادت کی وجہ سے بھی وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیبت سے واپس آ رہے تھے آپ کا غلام سب بھی جانا ایک اجنبی تیر اس کو آلہ تو صاحبہ کہنے لگے ہنی اللہ, اللہ الجنہ اس کو شہادت اس کو دلت مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی ہی علیہنا وہ جو چادر اس نے غنیمت کے مال سے چنائی کی جو خیانت کی تھی وہ اس پر آگ بدھ کر برس رہی ہے شہادت قادر آدر ہوا کی وجہ شہید کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں ان دین قرض نہیں ہوتا اب قرض کے بارے میں بھی حدیث حجیش چندر وضاحت موجود ہے کہ اگر وہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن ادا نہیں کر سکا شہید ہو گیا اس کے ذرا بھی ادا نہیں کرتے تو اللہ قرض خواہوں کو اپنی جناب سے دے کر شہید کی بروک خلافی کروا دیا اور اگر اس کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے تو پھر نہیں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 اپنے خلاف بھی فیصلہ ہو تو تبھی تب اثر اور انصاف کا دانا ہاتھ پہ نہیں چھوڑنا بلائے قوم اللہ تاجی دوں کسی قوم کے ساتھ اگر دشمنی ہے تو اس کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو یہ عجیب ہوا ہوا دشمنوں کے ساتھ یہ اضر و انصاف بے زا رقم تم میں اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے ان نواہ کا سمیان وسیحہ یقین امرا تعالہ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے